دربار میں حاضر ہے الحمد للہ الحمد الحمدللہ وقفہ الحمدللہ وسلاۃ والسلام وعلیٰ جميع الامبیا خصوصن علی سیدّا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلى وا صاب الاتقیاء اما آباد باب ما جافی شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنا نصب نے مالک رضی اللہ عنہ قال کانا شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نسف نئی یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے بارے میں امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر وہ عادیث ذکر فرمائی ہیں جن کے اندر آقال اسرات والسلام کے بال مبارک کا تذکرہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے بارے میں جو مختلف احادیث ہیں وہ تقریباً چار قسم کی بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کے بال مبارک کانوں کے نصف تک تھے اور بعض میں آتا ہے کہ کانوں کی لو کے برابر تھے بعض روایات میں آتا ہے کہ تھوڑا کان سے نیچے تک تھے اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے بال مبارک کندھوں تک تھے یہ ظاہر ہے مختلف حالات میں جس سابی نے جس طرح اقالی صلاحات وسلام کو دیکھا تو اس طرح نقل فرما دیا کہ اقالی صلاحات وسلام کے بال مبارک اس پر اتفاق ہے کہ آپ کے زلف مبارک تھی بال لمبے تھے لیکن مختلف حالتوں میں مختلف ہوتے تھے کبھی کندھوں تک ہوتے تھے کبھی آدھے کندھے تک کبھی گردن کے قریب تک کبھی کانوں کی لو تک کبھی تھوڑا اور اوپر تقریباً آدھے کانوں تک اور بعض دفعہ تین چار موقع ایسے بھی آئے جب آپ نے حج فرمایا اور عمرہ فرمایا تو اس وقت آپ نے سر مبارک کو حلق کروایا بالکل بال منڈوا دیے حج اور عمرے کے علاوہ عام حالات کے اندر عقاء صلاحات والسلام کے بال مبارک جو تھے وہ لمبے ہی رہتے تھے حج عمرے میں تو آپ نے ترغیب دی کہ بالوں کو بالکل حلق کروا دیا جائے بلکہ آپ نے دعا فرمائی تین مرتبہ ان لوگوں کے لیے جو بالوں کو حل کرواتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ مرحم المحلقین یا اللہ ان لوگوں پہ رحم فرما جو بالوں کو حل کرواتے ہیں صحابہ نے کہا کا رسول اللہ ول المقصرین آپ نے فرمایا اللہ مرحم المحلقین یا اللہ حل کروانے والوں پر رحم فرما صحابہ نے فرمایا رسول اللہ ول المقصرین جو چھوٹا کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا فرما دیں آپ نے تین دفعہ حل کروانے والوں کے لیے اور چوتھی مرتبہ ایک مرتبہ آپ نے ان لوگوں کے لیے دعا فرمائی جو بالوں کو قصر کرواتے ہیں چھوٹا کرتے ہیں اس لیے حج یا عمرے کا جب احرام کھولا جاتا ہے تو اس وقت مردوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اپنے بالوں کو بالکل حل کروا دیں گنجا کروا دیں عام حالات کے اندر جو ہے وہ بال زلف لمبے بال رکھنا یہ سنت ہے البتہ عورتوں کے لیے وہ صرف تھوڑے سے پورے کے برابر بال کاٹنا یہ مستحب ہے حج عمرے کا احرام کھولتے وقت باقی بال سنت تو یہ ہے کہ انسان کی زلفیں ہوں اور اگر انسان بال چھوٹے بھی کروائے تو جائز ہے اور البتہ حادیث میں اس چیز سے ممانت آئی ہے کہ انسان سر کے کچھ حصے کے بال بالکل کاٹ دے اور کچھ کے چھوڑ دے تو عاقع صلاحت اسلام نے اس سے منع فرمایا کہ سر کے جیسے آج کل فیشن ہے اوپر سے بال چھوڑ دیتے ہیں یہاں سے بالکل گنجا کروا دیتے ہیں علیہ نے اس سے منع فرمایا یہ شکل و صورت بنانا اس طرح تو جائز نہیں ہے باقی ہے کہ سب برابر کٹوا لیے جائیں یا خلق کروا لیا جائے تو یہ جائز ہے اور افضل یہ ہے کہ انسان کے بال زلفے ہوں اس کے لمبے بال ہوں پہلی حدیث ہے سیدان صبح مالک رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نصف ادو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک آپ کے کانوں کے نصف تک تھے آدھے کانوں تک یہاں تک آپ کے بال مبارک لمبے تھے دوسری حدیث امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتی ہیں کن تو اغ تحصیل و ان رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم من انا ان واحد میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل فرمایا کرتے تھے ایک بڑا برتن ہوتا تھا اسی سے اقالی علیہ و سلام غسل فرماتے تھے اور اسی سے پھر معاشہ رضی اللہ عنہ بھی غسل فرماتی تھیں اور غسل کا طریقہ یہ ہوتا تھا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ انسان اپنا جسم جو ہے جیسے بالکل برہنہ کر لے اقالی علیہ و سلام ایسے غسل نہیں فرمایا کرتے تھے بلکہ اپنے جسم مبارک پر کپڑا ڈال کے پھر آپ غسل فرمایا کرتے تھے اور یہی بہتر اور افضل طریقہ ہے کہ انسان غسل کے وقت اپنے جسم پر کچھ کپڑا ڈال لے اور پھر غسل کرے کان الحشار جمہ و دون ال اور آپ کے جو بال مبارک تھے وہ کاندوں کندوں کے درمیان تک تھے یعنی کانوں سے تھوڑا سا نیچے تک فوکل جمعہ جمعہ کہتے ہیں ان بالوں کو جو کندھے تک ہوں تو کندھوں سے تھوڑے اوپر دون الوفرہ اور وفرہ سے تھوڑے سے نیچے وفرہ کہتے ہیں ان بالوں کو جو کانوں کی لو تک ہوں تو یہاں تک ہوں تو وفرا کہتے ہیں اور کندھے تک پہنچے تو انہیں جمعہ کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جمعہ سے تھوڑے سے چھوٹے تھے اور وفرا سے تھوڑے سے بڑے تھے یعنی کانوں سے ذرا نیچے تک اور کندھے سے تھوڑا اوپر تک یہ آپ کے بال مبارک یہاں تک ہوتے تھے تیسری حدیث ہے سید ناب برائے ابن رضی اللہ عنہ سے اور یہ وہ حدیث ہے جو پہلے بھی گزر چکی فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مربوعا اقل عصلاۃ السلام کا قد مبارک درمیانا تھا اور بعید و مابین المنقین اور آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان کا فاصلہ وہ زیادہ تھا اور وکانہ کانا ہو اور آپ کی جو زلف مبارک تھی تغرب و شہمت وہ کانوں کی لو تک پہنچتے تھے یہاں تک تھے یعنی کانوں کے لو کے برابر تھے چوتھی حدیث سیدنا قطعہ سے ہے وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عانہ سے مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں کئی فقانہ شعر رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم کہ اقاعصۃ السلام کے بال مبارک کیسے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ لم یقن بالجاد ولا ولاب بالکل گھونگری آلے بھی نہیں تھے ولا بصبت اور بالکل سیدھے سختوں ایسے بھی نہیں تھے کانا یبلغ لوگوں شحمت رخ آپ کے جو بال مبارک تھے وہ کان کی لو تک پہنچتے تھے پانچویں حدیث حضرت امانی رضی اللہ تعالیٰ سے ہے یہ ام ہانی حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی بہن ہے اور آقا علیہ الصلاۃ السلام کی چچزاد بہن ہیں فرماتی ہیں کہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علینا نا مکہ یہ واقعہ حجرت الوداع کا ہے حجت الوداع میں چونکہ ساوائے کرام تو اکثریت وہ مدینہ منورہ حجرت کر چکی تھی تو جب آپ فتح مکہ حضرت نہیں فتح مکہ فتح مکہ کے موقع پر آقا علیہ صلاحۃ السلام تشریف لائے تو آپ کی جو قریبی رشتے دار تھیں وہ حضرت المہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں موجود تھیں تو آپ ان کے گھر تشریف لے گئے تو فرماتی ہیں کہ آپ تشریف لائے مکہ ولا اربع غدائر اور آپ کی جو ظلف مبارک تھی ان کے چار حصے ہوئے تھے ظاہر ہے آپ کے ذلف مبارک لمبے تھے بال تھے آپ کے اور آپ سفر سے تشریف لائے تھے تو آپ کے جو بال مبارک تھے وہ چار حصوں میں ایسے تقسیم ہوئے تھے اور پیچھے کانوں تک تھے چھٹی عدیز صدر مالک سے ہے وضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقیہ صرف کے جو بال مبارک تھے کانہ انصاف ادون وہ کانوں کے نصف تک تھے تو یہ مختلف روایات ہیں ظاہر بات ہے وہ ایک حالت میں آپ کے بال مبارک نہیں رہتے تھے تو کبھی آپ چھوٹے فرماتے تھے تو جب کٹوا لیتے تو پھر نصف کانوں تک تھوڑے بڑھ جاتے کانوں کی لو تک بعض دفعہ نیچے تک اور بعض دفعہ کندھے تک بھی آپ کے بال مبارک حضرات صاحب کرام رسوان اللہ علیہ مجمعین نے نقل فرمائی اب اس کے بعد دوسری روایات کہ آپ کے بال مبارک پیچھے سیدھا ہوتے تھے یا درمیان میں مانگ نکالی جاتی تھی تو یہ روایت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے فرماتے ہیں کہ آخر اثرات والسلام شروع میں مشرقین کی عادت یہ تھی کہ مشرقین بالوں کے اندر مانگ نکالتے تھے چیر نکالتے تھے اور جو اہل کتاب تھے وہ بالوں کو سیدھا پیچھے کرتے تھے وہ درمیان سے چیر یا مانگ نہیں نکالتے تھے تو آقا علیہ و السلام بھی عام طور پر مشرقین اور اہلی کتاب میں جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو جب تک اللہ کا کوئی حکم نہ آئے تو آپ اہلی کتاب کی موافقت فرماتے تھے تو آپ بھی اپنے بال مبارک کو سیدھا پیچھے فرماتے تھے مانگ درمیان میں نہیں نکالتے تھے لیکن بعد میں جب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ گیا تو پھر آپ بھی بالوں میں چیر نکالا کرتے تھے تو درمیان سے بال مبارک میں ایک واضح لکیر سی ہوتی تھی اور بال مبارک آپ کے پیچھے ہوتے تھے عبد اللہ اپنے باس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو صدر فرماتے صدل کا ہے کہ پیشے آپ بال فرما دیا کرتے تھے اور درمیان سے مانگ نہیں نکالتے تھے وکان المشرقن اور مشرقین مکہ جو تھے جو فرقون وہ اپنے سروں میں مانگ نکالتے تھے کاناحل کتاب اور اہل کتاب یہودی یسدلون اور اوسم وہ بھی صدل فرماتے تھے صدل کرتے تھے کہ بالوں کو سیدھا پیچھے کرتے تھے چیرنے نکالتے تھے کانا یوحب اور آق علیہ و السلام اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ موافقت اہل کتاب کیا آپ الک کتاب کی موافقت کریں فی علم یو بشی جس چیزوں میں آپ کو کوئی حکم نہیں دیا جاتا تھا تو آپ بھی پہلے مانگ نہیں نکالتے تھے سما فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھراقاعد رات وسلام نے بھی سر مبارک کے اندر چیر اور مانگ نکالنا آپ نے شروع فرما دیا تو یہاں دوسری بات واضح ہو گئی کہ اقالی اثرات اسلام کے بال مبارک بھی زلفیں ہوتی تھیں اور آپ درمیان سے مانگ بھی نکالا کرتے تھے اور درمیان سے یہ مانگ نکالی جاتی تھی جیسے ہمارے ہاں لوگ بائیں طرف سے یا دائیں طرف سے نکالتے ہیں ایسا نہیں ہوتا تھا بلکہ بالکل درمیان سے نکال کر آپ کے بال مبارک پیچھے ہوتے تھے اور بعض دفعہ مانگ جب اتفاقا کبھی نکل جاتی آپ نکال دیتے تھے بعض دفعہ بغیر مانگ نکالے آپ سیدھے بھی بال پیچھے کر لیا کرتے تھے حضرت و رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رعی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات دفاع اربع میں نے دیکھا تو آپ کے بال چار حصوں میں تھے یہ وہی روایت ہے فتح مکہ کی کہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ سفر سے تشریف لائے تو آپ کے بال مبارک چونکہ لمبے تھے تو چار حصوں میں آپ کے بال مبارک ایسے علیحدہ علیحدہ تقسیم ہوئے تھے حضرت و رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو نقل فرمایا یہ ایک باب ختم ہوا کہ آق علیہ اصلاح کے بال مبارک وہ زلفی ہوا کرتی تھی اکثر دوسرا باب امام ترمزی نے نقل کیا اس میں آق علیہ السلام کے کنگھی کرنے کا تذکرہ ہے کہ آق علیہ صلاحت اسلام خود بھی کنگی فرما لیا کرتے تھے ام عشہ رضی اللہ تعالیٰ بھی آپ کی کنگھی فرما دیا کرتی تھی اور اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام مبارک ہیں وہ یہ ہیں ایک تو یہ ہے کہ انسان ہر وقت کنگھی کرتا رہے آپ نے اس سے منع فرمایا کہ کبھی کبھار کرو ہر وقت انسان کنگھی کرتا رہے اور ہر وقت انسان براؤ سنگھار میں لگا رہے تو آپ نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا اور دوسری چیز ہے کہ انسان بالکل بالوں کو چھوڑ دے اور کبھی کنگھی کرے نہیں اور ایسے ہی اس کے بال رہیں اس سے بھی آپ نے منع فرمایا بلکہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جس کے بال ہوں تو انہیں چاہیے کہ ان بالوں کا اچھی طرح اکرام کرے یعنی ان کا پھر خیال رکھیں تو آقت اسلام کے بال مبارک بھی چونکہ لمبے تھے اس لیے آپ ان بالوں کے اندر تیل بھی لگایا کرتے تھے اور آپ ان بالوں کے اندر کنگھی بھی فرمایا کرتے تھے روایت نقل کی ہے اس باب میں ترجل کہتے ہیں کنگی کرنے کو باب ماجا فی ترجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی کرنے کے بیان میں عناشہ تر رضی اللہ عنہ امیاشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آقال علیہ السلام کے بال مبارک میں کنگی فرما دیا کنگھی کر دیا کرتی تھی وانا حائس اور میں رخصت کے ایام میں ہوتی تھی یعنی بعض دفعہ جب میں نے نماز نہیں بھی پڑھنی ہوتی تھی رخصت کے ایام چل رہے ہوتے تھے تب بھی میں آقل اثرات السلام کی کنگھی کر لیا کرتی تھی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی وہ شوہر کی کنگی کر سکتی ہے اور اگر رخصت کے ایام ہوں ان میں بھی کنگی کی جا سکتی ہے اس میں شریعت میں کوئی موانعت نہیں ہے عنصب ابن مالک رضی اللہ کال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یق سر و دہ ناراسی سیدان مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یگ سر و دہ آپ اپنے سر مبارک کو کثرت کے ساتھ آپ تیل لگایا کرتے تھے یعنی آپ اپنے سر مبارک میں زیادہ تیل لگایا کرتے تھے اور وہ تشریح لہیتی ہی اور آق علیہ سلاۃ والسلام اپنے داڑھی مبارک میں بھی کنگی فرما لیا کرتے تھے تو یہاں پر دو چیزیں ثابت ہے حدیث سے ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے سر مبارک میں تیل بھی لگایا کرتے تھے اور دوسرا کہ آپ اپنی داڑھی مبارک میں بھی کنگھی فرما لیا کرتے تھے تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آقہ صلاحت اسلام کی جو داڑھی مبارک تھی وہ بھی لمبی تھی جس کے اندر کنگھی بھی کی جا سکتی تھی اور آپ سر مبارک کے اندر بھی تیل لگایا کرتے تھے اور یہاں تک کہ آپ تھے سر میں تیل لگاتے تھے اور پھر ایک کپڑا اس کے اوپر باندھتے تھے اور اس کے اوپر آپ اپنا امامہ مبارک جو ہے پگڑی وہ آپ اس کے اوپر باندھتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے جب تیل زیادہ لگا ہو تو پھر انسان اوپر امامہ باندھے تو وہ تیل اس کی پگڑی یا امامے کو لگ جاتا ہے تو عقال اسراۃ اسلام سر مبارک میں تیل لگا کے اوپر کپڑا باندھتے تھے اور اس کے بعد اوپر آپ پگڑی پہنتے تھے تاکہ وہ پگڑی مبارک جو آپ کی تھی اس کو تیل نہ لگے تو یوگ دہنا دہ نہ آپ کسرت کے ساتھ اپنے سر مبارک میں تیل لگایا کرتے تھے وہ تشریح لہیتی اور اپنی داڑھی مبارک میں بھی آپ کنگھی فرما لیا کرتے تھے وہ یوک سیرول اور کسرت کے ساتھ آپ کپڑا استعمال فرمایا کرتے تھے اپنے بالوں کو باندھنے کے لیے تاکہ اس کپڑے کے ساتھ تیل لگ جائے اور امامہ کو تیل نہ لگے حانا صو بہو صوبہ زیات وہ آپ کا کپڑا جو ہوتا تھا وہ کپڑا ایسے ہو جاتا تھا جیسے تیل والے کا کپڑا ہوتا ہے یعنی چونکہ زیادہ تیل اس کپڑے پر لگ جاتا تھا تو وہ کپڑا تو تیل والا ہو جاتا تھا لیکن آپ کا جو امامہ مبارک ہے وہ صاف شفاف رہتا تھا اس کی وجہ سے اور اس کو تیل نہیں لگتا تھا یہ آقاد اسرات وسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کنگھی بھی فرماتے تیل بھی لگاتے اور سر مبارک کے اوپر ایک کپڑا پہن باندھ لیتے تھے اس کپڑے کے اوپر آپ اپنا امامہ مبارک باندھتے تھے تاکہ تیل آپ کے امامہ کو نہ لگے تیسری حدیث امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہے اور وہ بھی کنگی کرنے کے مطالق ہے فرماتی ہیں کہ انکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم يحب تَيَمُّن آپ داہنی طرف سے ابتدا پسند کرتے تھے فی تہوری ہی طہارت میں اذا تتہارہ جب بھی آپ تہارت حاصل کریں وضو فرما رہے ہیں غسل فرما رہے ہیں ہاتھ مبارک آپ دھو رہے ہیں تو دائیں طرف سے پہلے پہلے دائیں ہاتھ دائیاں پاؤں اور دائیں طرف سے ابتدا فرماتے ہیں وفی ترت جلی ہی ادا اور کنگھی کرنے میں بھی آپ دائیں طرف سے ابتدا فرماتے تھے وفی انتعلی اور جوتا مبارک پہننے میں نالین مبارک پہننے میں بھی ادا انتلا کہ جب آپ پہنتے تھے تو دائیں طرف سے ابتدا فرماتے تھے یہ اقال علیہ و اسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ فیشان ہی کل تمام معاملات میں آپ کوئی بھی کام فرماتے تو آپ دائیں طرف سے ابتداء فرماتے تھے اسی لیے انسان کو بھی جوتا پہنتے وقت بھی دایاں پاؤں پہلے پہننا چاہیے اور اسی طرح قمیض پہن رہا ہے تو پہلے دائیں بازو میں کنگھی کر رہا ہے انسان دائیں طرف سے ہاتھ دھو رہا ہے پہلے دایاں ہاتھ ہر چیز میں دائیں کو بائیں پر مقدم کرنا چاہیے آقا یہ اقال اثرات و سلام کی عادت مبارکہ یہ تھی چوتھی حدیث حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے ہے وہ بھی کنگی کرنے کے متعلق ہے فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ, صل اللہ, عن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے ترجلے اللہ غب کیا خالی صلاحات السلام نے کنگی کرنے کو منع فرمایا ہے اللہ غب مگر کبھی کبھی یعنی زیادہ کنگھی نہ کرے انسان کی ہر وقت تنگی کرتا رہے کبھی کبھار انسان کو کنگھی کر لینی چاہیے جب اس کے بال زیادہ خراب ہوں تو کنگھی کر لے اور ہر وقت شیشے کے سامنے کھڑا ہو کہ انسان کنگھی کرتا رہے آ, اس کو آپ نے منع فرمایا زیادہ پسند آپ نے نہیں فرمایا آخری حدیث آ, آ, وہ بھی اسی متعلق ہے کہ عن رجل من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے ایک صحابی فرماتے ہیں انّ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجل وغب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار آپ کنگھی فرمایا کرتے تھے یعنی کبھی کبھی تو کنگھی میں یہ بات شروع میں بیان ہو چکی ہے کہ انسان ہر وقت نہ کرے کبھی کبھار کنگھی کرے تو یہ دوسرا باب ہے اس کے بالوں کے اندر کنگھی کرنے کے متعلق کیا قالی اصرات وسلام کبھی کبھار بالوں میں کنگھی بھی فرمایا کرتے تھے تیل بھی لگایا کرتے تھے اور درمیان سے مانگ بھی نکالا کرتے تھے اب اس کے بعد امام تیر مزیر رحمت اللہ علیہ سر مبارک سے لے کر تمام چیزیں آق علیہ السلات و کی آگے بیان کریں گے اب بالوں کے متعلق دو چیزیں بیان ہو چکی ہیں کہ ایک بال مبارک لمبے کتنے تھے اور دوسرا آپ اس میں کنگھی اور تیل کے متعلق اب تیسری روایت ہے کہ ان بالوں کو آق علیہ السلات وسلام نے ان میں مہندی وغیرہ لگائی ہے یا نہیں لگائی اس بارے میں مختلف روایات یہاں پر نقل کی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو عمر مبارک تھی وہ 63 سال تھی جیسا کہ سیرت میں یہ بات گزرتی ہے گزر چکی ہے کئی دفعہ اور 63 سال جو آپ کی عمر مبارک ہے یہ قمری سال سے ہے چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے اس میں آخری سالوں میں آپ کے داڑھی مبارک میں آپ کے سر مبارک میں کچھ بال سفید ہو چکے تھے اس لیے بعض دفعہ علیہ اصلاۃ والسلام نے ان بالوں کو مہندی بھی لگائی ہے اور بعض دفعہ آپ نے نہیں بھی لگائی ہے اس مختلف ہیں کچھ صعبہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے بال دیکھے ان میں مہندی لگی ہوئی تھی اور کچھ فرماتے ہیں جب ہم نے آپ کو دیکھا تو آپ کی مہندی نہیں لگی ہوئی تھی تو ظاہر ہے مختلف حالات ہوتے ہیں کبھی آپ نے مہندی لگائی ہے کبھی نہیں لگائی لیکن آپ کے جو بال مبارک تھے وہ مختلف روایات ہیں وہ بیس کے قریب بال ایسے ہیں جو سفید ہو چکے تھے پہلی حدیث نقل کی ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ان سے پوچھا حضرت قطادہ نے باب واجا فی شیب رسول اللہ یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کے متعلق کہ آپ کے بال مبارک سفید ہو چکے تھے تو حضرت قطعہ فرماتے ہیں کہ کل تو انصب مالک میں نے حضرت انس نے مالک سے پوچھا حل خدبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک میں خضاب استعمال فرمایا ہے مہندی استعمال فرمائیے قال یب لوگ ذالق آپ کے بال مبارک اتنے پہنچے ہی نہیں تھے اس سفیدی کو کہ اس میں مہندی لگانے کی ضرورت ہوتی انما کان شیبن فی صدغی یہاں پر آپ کے کچھ بال سفید ہوئے تھے ولیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ خضب بل ہنا و القتم سعید بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مہندی اور قتم کو ملا کر اس سے خضاب فرمایا مہندی سے بال چونکہ سرخ ہو جاتے ہیں اور قتم سے سیاہ ہوتے ہیں تو سیاہ اور اس کو مکس کر کے تو اس سے براؤن یا تھوڑے سے سیاہی مائل کلر ہو جاتا ہے تو سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کلر استعمال فرمایا اس حدیث میں یہ یار ہے اگلی حدیث ہے وہ بھی حلطانہ سب نے مالک رضی اللہ عنہ سے ہے وہ فرماتے ہیں کہ ما عدت تو فی راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیحیتی میں نے آق علیہ السلام کے سر مبارک اور آپ کے داڑی مبارک میں گنے ہیں بال اربات بیضا چودہ بال آپ کے سر مبارک میں اور آپ کی داڑی مبارک میں سفید تھے یعنی آپ اس سے حضرات صاحب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آقال علیہ و اسلام کے ساتھ جو عشق و محبت ہے اس کا اندازہ لگائیں کہ انسان اپنی بالوں کا انسان کو پتہ نہیں ہوتا کسی کے بالوں کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کے کتنے بال سفید اور آقالِ صلاحت واللام کے بال مبارک ابن مالک نے گنے اور فرماتے ہیں کہ چودہ بال آپ کے داڑھی مبارک میں اور آپ کے سر مبارک میں وہ سفید تیسری حدیث حضرت جابر بن سمرہ سے یس النشی برسول اللہ حضرت جابر بن ثمورہ سے پوچھا گیا کہ آق علیہ السلام کے بال مبارک سفید تھے فرمائے کان ادا دہان سہو آپ جب سر مبارک پر تیل لگاتے لم یور امین ہو شعیب تو آپ کے وہ جو سفید بال ہیں وہ نظر نہیں آتے تھے وہ ادا لم ید اور جب تیل نہ لگاتے تھے تو روئی امین ہو تو کچھ بال سفید تھے وہی چودہ پندرہ بعض روایتوں میں سترہ بھی آتے ہیں بعض میں بیس کے قریب بھی آتے ہیں تو وہ بال پھر نظر آتے تھے تیل لگانے کی وجہ سے چھپ جاتے تھے چوتھی روایت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ انما کانا شعیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو من عشرین بیضا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے وہ بیس کے قریب ایسے بال تھے جو سفید چودہ کے نے عبداللہ ابن عمر فرماتے رضی اللہ عنہما کہ تقریباً بیس کے قریب 16 سترہ بیس کے قریب بال جو تھے وہ سفید پانچویں روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے وہ فرماتے ہیں کہ اقاعیہ صلاح اسلام کے کچھ بال مبارک جب سفید ہوئے وہی بیس کے قریب جو بال ہیں تو قال ابو بکر یا رسول اللہ سیدنا ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ قد شب تھا آپ تو بوڑھے ہو گئے آپ کو تو یا رسول اللہ بڑھاپا آ گیا اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تو آپ نے فرمایا شعیب ہود و والمرسلات و المرسلات و الشمس تسا کہ مجھے صورت ہود نے بوڑا کر دیا مجھے صورت واقعہ نے بوڑھا کر دیا مجھے سورہ مرسلات نے بوڑھا کر دیا مجھے عم اتسا نے بوڑھا کر دیا اور مجھے شمس ویرت نے بوڑھا کر دیا. یہ وہ صورتیں ہیں جن کے اندر سرہ ہود کے اندر اکثر یہ بارہویں پارے میں ہے اس کے اندر پہلی قوموں کے واقعات ہیں اور بڑا عجیب انداز ہے سورت ہود کا اور بہت ہی بعض دہشتناک واقعات ہیں سورت خود کے اندر سور واقع میں پارے میں ہیں مسلط انتیسویں پارے میں ہے اما دعالون کو ورت آخری پارے کے شروع میں ہے تو ان صورتوں کے اندر اللہ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا تو ظاہر ہے بڑے ہولناک واقعات ہیں تو عاقۂ رسعات اسلام ان کو تلاوت فرماتے تھے اور ان کے بارے میں آپ سوچتے تھے اس کی وجہ سے آپ کے بال مبارک بھی وہ سفید ہو گئے دوسری روایت ابو جو سے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کالو یا رسول اللہ صاحبہ نے کہا یا رسول اللہ نرا کا کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ تو بوڑھے ہو گئے فرمایا شعیبت نے ہود و اخواط وا مجھے سرحود نے اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا تو یہ خالیہ صلاحت السلام کا اپنی امت کے بارے میں فکر تھا اور کہ آپ جب اس ان صورتوں کو پڑھتے تھے اور اپنی امت کے بارے میں سوچتے تھے تو اس پر آپ کی پریشانی ہوتی تھی اور اس پر آپ کے بال مبارک جو ہے وہ سفید ہو جاتے آخری حدیث ہے ابو رمسا تیمی یہ ایک صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ اتیت تو صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا و معیا ابن اللی، میرا ایک بیٹا ساتھ تھا تو میں آپ کے پاس آیا میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا تو فقوری تو مجھے دکھایا گیا کہ آپ وہ تشریف فرما ہے کیونکہ پہلی دفعہ تشریف لائے تھے فرماتے ہیں میں پہچانتا نہیں تھا تو مجھے صحابہ نے دکھایا کہ قالی سرات اسلام وہ فلاں جگہ پر تشریف فرما ہے فقول تو لما را تو فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہی آپ کو دیکھا تو فوراً میرے زبان سے یہ بات نکلی ہادہ نبی اللہ یہ اللہ کے نبی یعنی آپ کے چہرے انور کو جب میں نے دیکھا اور فوراً میرے دل نے یہ گواہی دی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں آپ کا جو حسن و جمال تھا اور آپ کا جو روب تھا وہ ایسا تھا کہ دل گواہی دیتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں صبانخ آپ نے دو چادریں پہنی ہوئی تھی سبز رنگ کی تو اس وقت عام جو لباس تھا وہ دو چادریں جیسے رام کی ہوتی ہیں تو آپ نے ایسے دو سبز چادریں باندھی ہوئی تھیں ولہ اور آپ کے بال مبارک تھے وقد اعلی شعیب اور ان پر کچھ سفید بال تھے وہ شعیب احمر اور آپ نے ان سفید بالوں کو سرخ کیا ہوا تھا اور یہ آپ نے اس پر مہدی بغیرہ لگائی تھی اور جس سے وہ بال مبارک وہ سرختے آٹھویں حدیث ہے حضرت جابر ابن سنورہ سے فرماتے ہیں کہ اما کانا فی رسول, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیب کسی نے پوچھا کہ آقا علی علیہ السلام کے بال مبارک میں سفید بال تھے قال لم یکن فی رس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بال مبارک میں کوئی سفید نہیں تھے اللہ شارات کچھ بال تھے فی مفرق عراسی سر کے بیچ میں عزت دہانہ جب آپ تیل استعمال فرماتے تھے واراہ ہن دو اور ان کو تیل چھپا لیتا تو یہ اکثر روایات ہے جن میں ہے کہ آپ کے بال مبارک کچھ بال مبارک سفید تھے جو بیس کے قریب تھے اور وہ بھی آپ کی فکر مبارک کی وجہ سے کہ آپ امت کی فکر میں اور ان قرآن پاک کی جو صورتیں تھیں ان میں جو قیامت کے واقعات تھے آپ ان کو تصور فرما کے تو آپ کے جو فکر ہوتی تھی اس کی وجہ سے آپ کے بال مبارک کچھ سفید ہوئے اور اکثر تو تیل آپ جب استعمال فرماتے تھے وہ نظر نہیں آتے تھے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بعض اوقات میں آقالیہ صلاحت اسلام نے ان پر مہندی بھی استعمال فرمائی ہے بہرحال اس کی گنجائش ہے کہ انسان اپنے بالوں کو کچھ مہندی وغیرہ لگائے اور آگے آ رہا ہے روایات کے اندر کل کے سبق میں انشاءاللہ شاء اللہ آ جائے کہ اگلے سبق میں کہ بالوں کو سیاہ کرنے سے تو ممانعت ہے اور سیاہ کے علاوہ کوئی اور اگر رنگ انسان استعمال کرتا ہے تو وہ حادث میں آتا ہے بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو سیدنا ابو ہافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کے والد ہیں ان کو لایا گیا ان کے بال بالکل سفید تھے تو آپ نے فرمایا کہ ان کو مہندی وغیرہ لگا دو سیاہ رنگ استعمال نہ کرو اور اس کے علاوہ کوئی اور رنگ ہے تو وہ استعمال فرما دو تو اسمال کر لو اور یہ اقالیہ علیہ و اسلام کی ایک ایک چیز حضرت صحابہ کرام نے ہم تک پہنچائی یہاں تک کہ آپ کے بال مبارک بھی اتنے اتنے بال سفید ہیں اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان اس مقدس جماعت پر کہ جنہوں نے اقالیہ صلاط السلام کی ایک ایک چیز ہم تک پہنچائی رضی اللہ عنہم اجمعین صد اللہ العظیم اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام اور اقالیہ صلاۃ السلام کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا رو دربار میں حاضر ہے ایک بندایا